إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذابي وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلق القرآن من لدن حكيم عليم مقصد سورة النملك بيان دو مقاسدك جی ایک مقصد نفی علم غیب کہ اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں ہے اور دوسرا مقصد نفی و شرک فی العلم کی نفی ہے اور شرک تصرف کی نفی ہے دونوں مقاصد پر دو دو واقعات ذکر کیے جاتے ہیں شرک فی العلم کی نفی پر واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ تو ان کو اپنی لاٹھی کا پتہ چلا کہ یہ لاٹھی یہ مجھے نقصان نہیں دے رہی اور وہ پیچھے ہٹ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس آگ کے بارے میں بھی پتہ نہیں چلا کہ اپنی بیوی سے انہوں نے کہا کہ وہ آگ لا رہے ہیں جبکہ وہ اس کو بھی نہیں جانتے تھے کہ وہاں پہ انہیں نبوت ملنے والی ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے دوسرا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو پوری دنیا کے بادشاہ ہیں لیکن بلقیس کی مملکت انہیں معلوم نہیں ہے ہد ہد انہیں خبر لائے ہیں دوسرا مقصد شرک تصرف کی نفی کہ متصرف صرف اللہ ہے سلامتی دینے والا اللہ ہے اور اپنے پیغمبروں کو بھی نجات دینے والا وہی ہے دو واقعات اس پر بھی ذکر کیے گئے ہیں یہ ایک واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا اور دوسرا واقعہ حضرت لط علیہ السلام کا یہ پہلے دو واقعات کا جو خلاصہ ہے وہ آیت نمبر 65 میں نکالا جاتا ہے یہ قلعمنف سماوات ول اور دلغئی بہ اللہ کہ زمین اور آسمان میں اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں اور جو دوسرے دو واقعات ہیں تو ان کا خلاصہ عیت نمبر انسٹھ میں وکول الحمد للّہ و سلام العلیٰ عبادہ ددین استطفیٰ کہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کو سلامتی دینے والا صرف اللہ کی ذات ہے صورت میں شرک کی ان دو اقسام کی نفی کے ساتھ ساتھ جو چاروں مقاصد ہیں تو وہ بھی ذکر کیے جاتے ہیں آپ توحید کو دیکھیں گے اور توحید پر دلائل کو دیکھیں گے اسی طرح رسالت کو دیکھیں گے اس بات رسالت کو اور قرآن کی صداقت اور حقانیت کو دیکھیں گے اور صورت کے آخر میں اثبات الاخرہ جو آخرت کے احوال ہیں تو وہ بھی دیکھیں گے صورت مکی صورت ہے اور مکی صورت میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ زیادہ تر کلام وہ عقیدے کے باب میں ہوتا ہے اور رد شرک کے باب میں ہوتا ہے ان میں زیادہ تر عقائد یہ ذکر کیے جاتے ہیں یہ صورت سورۂ نمل سیوتی نے الاتقان میں لکھا ہے کہ اسے سورہ سلیمان بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی توسین میں سے ہے توسین یعنی وہ صورت کہ جس کا آغاز توسین سے ہوتا ہے گزشتہ صورت بھی توسین میں سے تھی صورت و اور چونکہ یہ صورت ترتیباً اور نزولاً اسی کے بعد نازل ہوئی ہے تو یہ بھی توسین میں سے ہے یہ توسین اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو اور جب بھی قرآن مجید میں یہ حروف مقطعات آتے ہیں تو اس کے بعد قرآن کی ترغیب دی جاتی ہے جس میں اشارہ ایک تو قرآن کے اعجاز کی طرف ہے قرآن کے معجزے ہونے کی طرف عربوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن یہ ان حروف اور ان کلمات سے بنا ہے تم لوگ اگر اس کتاب کو نہیں مانتے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے تو چلو یہ حروف عربی کے یہ تو تمہیں بھی معلوم ہیں اس کتاب کی جیسے ایک کتاب لے آؤ ایک صورت لے آؤ توسین اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو اور سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم نے ایک بحث کی تھی اور میں نے وہاں پر اس پر تفصیل کلام کیا تھا کہ اگر آپ پر کوئی اعتراض کرے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ قرآن جس طرح اگلی آیت میں آ بھی رہا ہے کہ ہو و ابو للمؤمنین یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے تو اگر آپ پر کوئی یہ اعتراض کرے کہ قرآن کی آیات تو ہدایت ہیں تو قرآن میں ایسی آیات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خود آپ اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ان کے معانی صرف اللہ کو معلوم ہے یعنی ہمیں اس کا معنی نہیں آتا تو جب معنی نہیں آتا تو ہم اس سے ہدایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ تو آپ پر ایک قرآن کا منکر اور قرآن پر معترض وہ آپ پر اعتراض کر سکتا ہے کہ قرآن میں ایسی بہت سی آیات ہیں کہ جن کا معنی ہمیں نہیں معلوم اور ہم اس کا یہی معنی کرتے ہیں تو ہم اس سے ہدایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں پھر تو قرآن کی جو ہدایت ہے تو وہ ناقص ہوئی تو اس کا جواب میں نے تفصیل وہاں پہ دیا تھا اور اس پر میں نے بعض مفسرین کے حوالے بھی دیے تھے امام نصفی کا حوالہ بھی میں نے دیا تھا تفسیر مدارک سے کہ دراصل قرآن انسان کو یہ بتاتا ہے انسان کو اس کی اوقات بتاتا ہے کہ یاد رکھو ایک ہے تمہارا خالق جو سب کچھ جاننے والا ہے اور ایک ہو تم تم عاجز ہو اور تم محتاج ہو اللہ کے انسان اگر زندگی کی اس حقیقت کو سمجھ لے تو بس یوں سمجھ لیں کہ اس نے قرآن کے مقصد کو پا لیا ہے کہ اللہ کی ذات وہی قادر اور مطلق ہے وہی عالم ہے بک الشعی اور میں عاجز ہوں اور میں محتاج ہوں انسان اگر اپنی عاجزی کا اعتراف کر لے انسان اگر جی تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر آپ پر کوئی یہ اعتراض کرے کہ قرآن میں ایسی آیات بھی ہیں کہ خود آپ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ان کا معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے تو پھر وہ آیات وہ ہدایت کا ذریعہ کیسے ہوئیں جی اس سوال کا جواب میں نے سورہ بقرہ میں سورۂ عالمران میں اور جہاں کہیں پہ یہ حروف مقطعات آتے ہیں حروف متشابہات تو اکثر صورتوں کے آغاز میں, میں میں نے اس کا جواب وہ ذکر کیا ہے کہ اصل میں انسان کو اگر یہ بات یہ معلوم ہو جائے کہ عالم بک الشعین اللہ ہر چیز کا جاننے والا اللہ ہے اور میں آجز اور محتاج ہوں وہ اگر مجھے علم نہ دے وہ اگر مجھے کسی چیز پر نہ سمجھائے تو میں اس کے معنی کو نہیں سمجھ سکتا اور میں اس کا ادراک نہیں کر سکتا تو انسان کو اگر اس بات کی سمجھ آ جائے اس سے بڑی ہدایت اور کوئی نہیں ہے قرآن ان الفاظ کے ذریعے مجھے اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے انسان تم کتنے ہی افلاتون اور سقرات اور بقرات بن جاؤ لیکن اگر میں تمہیں کسی لفظ کا کسی آیت کا معنی میں تمہیں نہ بتاؤں یاد رکھو تمہارا علم بڑا ناقص ہے تمہارا علم یہ نہایت کم ہے تمہیں نہایت کم علم دیا گیا ہے وماؤتی تم منعلم اللہ کلیلہ تو انسان کو اگر اس حقیقت کا پتہ چل جائے کہ میں عقل کل نہیں ہوں میں سب کچھ جان نہیں سکتا انسان کو اگر اپنی عجز اور اپنی کوتاہی اور اپنے نقصان کا پتہ چل جائے کہ میں ناقص ہوں تو اس سے بڑی ہدایت یہ اور کوئی ہے نہیں سورہ فاتر میں آ جائے گا یا سن تو قرآہ اے لوگوں تم سارے محتاج ہو اللہ کو انسان تم بڑے محتاج ہو تم فقیر ہو اللہ کے سامنے واللہ هو الغنی الحمید اور اللہ وہ بے پرواہ ہے اور اسی کی تعریف کی گئی ہے وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں ہے تم محتاج ہو توسین اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو تلکا یات القرآن و کتاب مبین یہ آیتیں ہیں قرآن کی و کتاب مبین اور کتاب واضح کی تو قرآن الگ چیز ہے اور کتاب مبین کوئی الگ چیز ہے نہیں بلکہ ہر جگہ عطف جو ہے یہ مغایرت کا تقاضہ نہیں کرتی کہ درمیان میں حرف عطف آ جائے بلکہ یہاں پہ یہ واو یہ عطف تفسیری ہے عطف تفسیری ہے اور یہ قرآن کی ایک صفت کا عطف ہے دوسری صفت پہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کوئی الگ چیز ہے اور کتاب مبین یہ کوئی الگ چیز ہے بلکہ یہ عطف تفسیری ہے یعنی یہ واو کے بعد یہ واو کے قبل ہی کی تفصیر کر رہا ہے اور دونوں ایک ہی چیزیں ہیں اس کو عطف الصفہ اعلی الصفہ کہتے ہیں یعنی کسی چیز کی مختلف صفات ہوں تو ایک صفت کو آپ دوسری صفت پر عطف کریں اس سے مراد یہ ہے ہر جگہ عطف جو ہے یہ مغارت کا تقاضا نہیں کرتی کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اس طرح مثلا ایمان اور عمل صالح ہے تو ایمان عقیدہ الگ چیز ہے اور عمل یہ الگ چیز ہے توسین اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو تلقا یات القرآن و کتاب مبین یہ آیتیں ہیں قرآن کی و کتاب مبین اور کتاب واضح کی مبین یا تو لازمی ہے بمانے واضح وہ کتاب واضح یعنی وہ کتاب کے جو بڑی واضح ہے اس کی سچائی بھی بڑی واضح ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور وہ کتاب بڑی واضح ہے کوئی کجی اور کوئی اس میں ٹیڑھا پن وہ نہیں ہے دلائل اس کے بڑے واضح ہیں اگر لازمی معنیٰ جو ہے وہ لیا جائے اور اگر متعدی لیا جائے تو معنیٰ یہ تلکا یات القرآنی یہ آیتیں ہیں قرآن کی وہ کتاب اور کتاب کی مبین وضاحت کرنے والی یعنی ایسی کتاب کہ جو ہر مضمون کو بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہے جو بات بھی کرتا ہے تو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے حلال اور حرام کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے اسی طرح اللہ اور مخلوق درمیان فرق کو بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے تو مبین معنی مظہر وضاحت کرنے والا اظہار کرنے والا تلقائیات القرآن و کتاب مبین یہ آیتیں ہیں قرآن کی و کتاب مبین اور کتاب واضح کی یا کتاب وضاحت کرنے والی کی حدن و بشرہ للمؤمنین یہ حدن و بشرہ یہ دونوں حال ہیں ماقبل سے یا تو حال ہیں آیات سے اور یا حال ہیں کتاب سے دونوں کا حاصل ایک ہی ہے اس طرح میں نے کہا کہ دونوں ایک ہی چیزیں بیان ہو رہی ہیں یعنی اصل میں حال ہے یعنی ہدَََ و بشر المینین احادیت مبشرۃ للمؤمنین لیکن قرآن مصدر اس لیے ذکر کرتا ہے اور یہ مبالغتاً یہ حمل یہ مبالغتاً ہے یعنی قرآن سراسر ہدایت ہے قرآن سراسر خوشخبری ہے ہدا و بشر للمؤمنین اس حال میں کہ یہ کتاب یہ ہدایت ہے وہ بشر عالمین اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے ہدن ہدایت ہے اور خوشخبری ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے سورہ فاتحہ میں اور سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم ہدایت کی وضاحت تفصیل کر چکے ہیں ہدایت سے مراد اگر ہدایت کا دوسرا مرتبہ ہو ہدایت خاصہ تو اس سے مراد یعنی قرآن یہ بیان کرنے والی کتاب ہے ہدایت کرنے والی کتاب ہے یعنی لوگوں کے سامنے بیان کرنے والی کتاب ہے اور قرآن کا بیان عام ہے ایمان والوں کو بھی ہے اور کافروں کو بھی ہے ساری انسانیت کو ہے لیکن اگر ہدایت سے مراد توفیق ہے تو پھر اس سے مراد ہدایت کا وہ تیسرا مرتبہ ہے کہ قرآن یہ توفیق ہے اور یہ مضبوطی ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے ورنہ قرآن کا بیان عام ہے الناس اسی لیے جگہ جگہ قرآن کہتا ہے حدلاس حدلاس اور ہدایت کے اس دوسرے مرتبے کو ہم نے امام راغب اسپہانی کی اصطلاح میں ہدایت خاصہ بعض لوگ بعض علماء اسے ہدایت الارشاد سے بھی تعبیر کرتے ہیں یعنی قرآن راہ دکھاتا ہے قرآن ہدایت کرتا ہے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور یہ رہنمائی عام ہے یہ رہنمائی عام ہے اور قرآن کا بیان یہ کسی خاص فرقے اور خاص گروہ کو نہیں ہے لیکن اگر ہدایت سے مراد ہدایت توفیق ہے تو پھر وہ ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے اور اس کی تفصیل آپ وہاں پہ سن سکتے ہیں ہوتا ہوں و بشرا یہ قرآن ہدایت ہے وبشرا اور خوشخبری ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے اور قرآن میں تدبر کا یہی انداز ہے کبھی تو قرآن بشارت بھی ذکر کرتا ہے اور ساتھ میں انظار بھی ذکر کرتا ہے کہ یہ بشارت اور انظار کی کتاب ہے اور کبھی ایک صفت کو ذکر کر دیتا ہے جس طرح گزشتہ صورت میں یہ قرآن مجید کی تعریف میں کہا تھا لتکون من المنظرین تاکہ آپ ہو جائیں ڈرانے والوں میں سے تو پیغمبر تو من المبشرین بھی ہے خوشخبری دینے والوں میں سے بھی ہے لیکن وہاں پہ جگہ کے مناسب جو لفظ وہ تھا تو قرآن نے اسی کو ذکر کیا ہے اب یہاں پہ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے تو کیا کافروں کے لیے انظار نہیں ہے بلکہ ان کے لیے انظار کا ذریعہ بھی ہے اور یہی قرآن کی قرآن میں وہ تدبر کرنے کا طریقہ وہ یہی ہے ایمان والے کون ہیں ان کی کچھ صفات ہیں بالکل ہیں یہ الدی نہ یقین و یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جاری کرتے ہیں نماز کو یقیمون و شاولی اللہ رحمہ اللہ معنیٰ کرتے ہیں یقیمون و اے یورو وجو نماز کی ترویج کرتے ہیں نماز کو جاری کرتے ہیں کیا مطلب سورہ طاحہ میں اس آیت کو ہم بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں کہ خود بھی پڑھتے ہیں اور اپنے تابے داروں سے بھی پڑھواتے ہیں وہ ام اور اہل قبصلات وسطِ علیہ یقین و اقامت و کا یہ معنی ہے کہ نماز کو جاری کرتے ہیں بعض لوگ صرف نماز کی پابندی کرتے ہیں بس اس صرف اس کے فرائض اور واجبات اور ان چیزوں کا نہیں بلکہ وہ تو آپ نے اگر انفرادی طور پر کرنا ہے تب بھی کرنا ہے لیکن اصل چیز اقامت و کیا ہے کہ خود بھی پڑھنا ہے اور اوروں سے بھی پڑھوانا ہے اس طرح مثلاً آج کل کی راتوں میں اگر آپ دیکھیں تو والدین وہ اٹھ جاتے ہیں نماز کے لیے لیکن ان کی جوان اولاد اور گھر میں سارے جو ہے وہ سوئے رہتے ہیں وجہ کیا ہے کیونکہ یقین و کے مطلب کو سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ جاری کرتے ہیں نماز کو وہ امر اہل کب اصول وسط خود بھی نماز پر ڈٹ جائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دیں یہ الذین یقیمون و یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے کہ جو جاری کرتے ہیں نماز کو وہ اتو ن اور وہ دیتے ہیں زکوٰۃ حالانکہ یہ تو مکی صورت ہے تو یقیمون و یا تو اس سے مراد یہ ہے زکوٰۃ سے مراد تطہیر القلب ہے تطہیر القلب یعنی مطلب یہ کہ اپنی دل کی پاکیزگی کا سامان بھی کرتے ہیں ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو یعنی اپنے دل کو بھی پاک صاف کرتے ہیں اچھے اخلاق اپناتے ہیں اپنے اخلاق کی تہارت کرتے ہیں یا تو یہ معنی ہے اور یا یاتون زکوٰۃ یہ معنی ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت اصل میں یہ بھی نماز کی طرح مکے میں ہی ہو چکی تھی لیکن پھر اس کے جو اس کی جو تفصیلات ہیں کہ کتنے مال میں زکوٰۃ وہ لازم ہوگی اور اس کی جو مقادیر ہیں اندازہ ہے تو یہ پھر مدینہ میں وہ فرض ہوئے ہیں اور مدینہ میں وہ مقرر ہوئے ہیں اور جو اموال کی تفصیلات ہیں وہ سب کچھ پھر مدینہ میں ہوا ہے یہ الدی نہ و یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جاری کرتے ہیں نماز کو وہ زکوۃ تو زکوٰۃ سے مراد تطہیر القلب بھی ہے کہ اپنے دل کو پاک کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے دل سے شرک کو دور کرتے ہیں برے اخلاق کو دور کرتے ہیں یا وہ تو نکات اور زکوٰۃ کو دیتے ہیں اور یہ لوگ آخرت پر یہی یقین کرتے ہیں اور یہ لوگ آخرت پر یہی یقین کرتے ہیں یقین اصل میں یہ علم کا بالکل وہ آخری درجہ ہے کہ جس میں پر شک کا کوئی شائبہ نہ ہو دراصل یقین یہ علم ہی ہے یقین یہ علم کیونکہ یہاں پہ وہم بلاخ رہتے ہم یقین چونکہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا تعلق علم کے ساتھ ہی ہے علم کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ بعض چیزوں پر آپ علم لے آئیں مثلاً اللہ خالق ہے اسی طرح اللہ کی الوحیت فرشتوں یہ ان پر ایمان کہ بندہ ان پر ایمان لے آئے ان ان کے مطابق اپنا علم جو ہے وہ بنا لے کہ ایک مخلوق اللہ نے ایسے پیدا کی ہے کہ جو اللہ کی پابند اور تابے دار ہے اور وہ دنیا کے کام ان سے چلواتے ہیں وہی لاتے ہیں فرشتوں اور انسانوں اور پیغمبروں کے درمیان وہی واسطہ ہے اللہ اور پیغمبر کے درمیان وہی واسطہ اور قاصد ہوتے ہیں اسی طرح تو یہ علم ہے اصل میں اور انہی چیزوں میں انسان اتنا پکا علم جو ہے وہ حاصل کر لے کہ اس میں شک اور شبے کی گنجائش وہ نہ رہے تو یہی یقین ہوتا ہے جس طرح مثلاً اسی صورت میں آگے آ جائے گا بلدار کا علم فل آخرہ وہاں پہ بلکہ برباد ہے ان کا علم وہاں پہ قرآن نے لفظ علم استعمال کیا ہے بلکہ برباد ہے ان کا علم فل آخرہ جب منکرین کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کا علم آخرت کے بارے میں برباد اور ہلاک ہے تو وہاں پہ قرآن یقین نہیں ذکر کرتا بلکہ علم مہم فل آخرہ یعنی مطلب یہ کہ انہیں بالکل آخرت کا وہ علم ہی نہیں ہے یقین تو دور کی بات ہے تو آخرت پر یہ لوگ یقین کرتے ہیں مطلب یہ آخرت کے لیے کام کرتے ہیں اور آخرت وہ ان کے مد نظر ہوتا ہے تو دنیا میں جو زندگی گزارتے ہیں تو وہ آخرت کو پیش نظر رکھ کر وہ گزارتے ہیں اور اس سلسلے میں ایک بہترین دعا ہے دعائیں تو ویسے بھی ہم دعاؤں کے معاملے میں بڑے کنگال ہیں ہمارے اپنے حال پر بندہ روئے اور چاہیے یہ کہ بندہ اپنے حال پر روئے افسوس کرے کہ اللہ کے پیغمبر نے کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ اس کے متعلق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے فائدے کے لیے ہمیں دعاؤں کی تعلیم نہ دی ہو ہمارے فائدے کے لیے اسکار کی تعلیم نہ دی ہو لیکن اس معاملے میں ہم بڑے کنگال ہیں اور ہمارے حال پر رحم ہونا چاہیے اپنے حال پر بندہ افسوس کرے مجھ سے کبھی لوگ پوچھتے ہیں جی فلاں شخص نے اتنے لاکھ مرتبہ فلاں وظیفہ جو ہے وہ شروع کیا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں ہاں بالکل اس نے شروع کیا ہوگا کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو مصنون اسکار ہیں اور مصنون دعائیں ہیں وہ تو اس نے پڑھ لی ہوں گی تو اس کے بعد اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ لاکھوں کے اسکار جو ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے ہم تو اگر دن رات میں جو مصنون اسکار ہیں اور مصنون دعائیں ہیں صرف انہی کو کور کر لیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں ہمارے پاس تو لاکھوں کے وہ وظیفے اور لاکھوں کی ان گٹھلیوں پر یہ ذکر اسکار کرنا ہمارے پاس تو اتنا وقت ہے بھی نہیں تو میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے پاس وقت اتنا ہے کہ وہ جو مصنون چیزیں ہیں تو وہ تو سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کے متعلق تو سرے سے انہیں علم ہی نہیں ہے اور وہ جو غیر ثابت چیزیں ہیں تو ان کے بارے میں لوگ شیطان نے انہیں وہاں پہ بھٹکایا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا پڑھنا جو ہے وہ ناجائز ہے اور وہ حرام ہے لیکن کوئی دلیل بھی تو اس پہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اتنے ہزار مرتبہ یہ احادیث کا جتنا مطالعہ اب تک کیا ہے کسی حدیث میں یہ اللہ کے پیغمبر کا کوئی مصنون ذکر سو مرتبہ سے زیادہ نہیں ہے لیکن وہ چیزیں لوگ پڑھتے نہیں ہیں اور اس کے علاوہ ان ان چیزوں میں شیطان نے انہیں مبتلا کیا ہے کہ وہ نہ اس پر کوئی دلیل ہے نہ قرآن سے ہے اور نہ حدیث سے ہے یہ ترمیزی کی روایت ہے یہ صرف یقین پر کہ یقین کے بارے میں اللہ کے پیغمبر کیا دعا مانگتے تھے اور بھی الفاظ ہیں ترمیزی کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ قل لما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس سے یہ دعا کیے بغیر اٹھے ہوں قَلَّ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُومُ مِن مجلسٍ حَتَّى يَدْعُوَ بِهَا أُولَئِ الدَّعَوَاتِ ہی یہ دعائیں جو ہیں یہ پڑھ کر ہی وہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ وہ یہ کلمات نہ پڑھتے اور آپ اس مجلس سے وہ اٹھ جاتے دعا کیا تھی؟ اللہ مقصمت کا ماحول بینا و بین واسی کا کہ اے اللہ ہم اپنا اتنا خوف اپنی اتنی خشیت اتنا ڈر یہ اللہ ہم میں اتنا تقسیم کر دے کہ وہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے اتنا ڈر اللہ ہم میں تقسیم کر دے کہ وہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے وَمِن من مَا تُبَلِّغُنَا تو جَنَّتَكَ اور اے اللہ ہم میں اپنی فرمابرداری ہم میں اتنی تقسیم کر دے اپنی طاعت اپنی فرمابرداری کہ وہ ہمیں جنت تک پہنچا دے ومن ال یقین بھی علینا مصیبت دنیا اور اے اللہ ہم میں اتنا یقین تقسیم کر دے کہ ہم پر یہ دنیا کی مصیبتیں یہ آسان ہو جائیں کیونکہ یقین کی وجہ سے انسان پر دنیا کی مصیبتیں اور یہ تکلیف یہ آسان ہو جاتی ہیں وجہ یہ کہ اس کے سامنے یہ آخرت کی زندگی ہوتی ہے تو آخرت کی اس ابدی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی یہ چند روزہ زندگی میں یہ تکلیفیں اور یہ مصیبتیں برداشت کرنا یہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے و بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا آبسارینا اور اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں تو ہماری سماعت ہمارا سننا اور ہماری بسر ہمارا دیکھنا اور ہماری قوتیں اے اللہ ہمیں اس سے مستفید کر کہ ہم اپنی قوت سے اپنی طاقت سے اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے جب تک زندہ ہیں اے اللہ ہم اس سے وہ فائدہ حاصل کریں کہ جو ہمیں دین اور دنیا میں دنیا اور آخرت میں فائدہ دیتا ہے وجال حلوار سمنا اور اے اللہ اسے ہمارے لیے وارث بنا دے یعنی کیا مطلب کہ ہمارا وہ سننا ہمارا وہ دیکھنا اور ہماری وہ جو محنت ہے تو اے اللہ یہ صرف ہماری زندگی تک ہی محدود نہ رہے بلکہ ہم نے جو سنا تو وہ سننا ہم سے بعد میں بھی وہ چلتا رہے یعنی ہم نے اسے آگے بیان کیا ہو ہم نے جو دیکھا ہے اے اللہ ہم نے اسے آگے پھیلایا ہو اور وہ آگے بھی ہمارے لیے وارث بنا ہو اور آگے بھی وہ ہمارے اعمال وہ ہمیں پہنچتے رہے اور اس کا ثواب وہ ہمیں پہنچتا رہے وج الف عرا عالامن ظلم اور اے اللہ ہمارا انتقام اسی تک محدود کر دے جو ہم پر ظلم کرے کہ ہم ظالم پر بھی ظلم نہ کریں بلکہ ہمارا انتقام صرف اسی حد تک محدود ہو کہ جو ہم پر ظلم کر رہے ونسران عالامن ادانہ اور اے اللہ ہمیں ہماری مدد کر اس کے مقابلے میں کہ جو ہم سے دشمنی کرے ولا تج المصیبتنا فی دینا اور اے اللہ ہم پر ہمارے دین میں مصیبت نازل نہ فرما کیونکہ انسان کے دین میں جب نقصان واقع ہوتا ہے تو دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اصل چیز دین ہے ولا تج عل دنیا اکبر ہم ولا مبلغ علمنا اور اے اللہ دنیا کو ہی ہمارا اصل مقصد نہ بنا جس طرح بہت سارے لوگوں نے بنایا ہے اور نہ دنیا کو ہمارے علم کی انتہا بنا کہ ہم جو کچھ دنیا میں کرتے ہیں بس صرف دنیا ہی کے لیے کریں اور آخرت کو بھول جائیں ولا تو سلطع نام اللہ یرحما اور اے اللہ ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے آمین تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقین کے بارے میں یہ دعا یہ مانگتے تھے ضرور وہ ہم بالآخرت ہم اور یہ لوگ آخرت پر یہی یقین کرتے ہیں جی ان الدین لا امن و اب اس کے مقابلے میں تخویف دی جاتی ہے تخویف اخروی جی ان الدینہ زجر دیا جاتا ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے یہ جی ان الدین لا امن بالآخرہ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر آخرت پر ایمان نہ لانا اس کا نقصان کیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر زین نہ لہم آما لہم اور اگر آپ ان آیتوں کا یہ جو انداز ہے یہ آپ دیکھیں سب سے پہلے قرآن کی ترغیب دی گئی ادوں للمؤمنین پھر قرآن والوں کی صفات ذکر کی گئی ایمان والوں کی کہ وہ آخرت پر یقین کرتے ہیں تو اب یہاں پہ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر مطلب یہ کہ یہ لوگ یہ قرآن کو نہیں مانتے ہدایت کی کتاب نہیں مانتے اور یہ آپ لوگوں نے جگہ جگہ پہ پڑھا ہے کہ جو لوگ قرآن مانتے ہیں تو وہ آخرت مانتے ہیں اور آخرت کو ماننے والے وہ قرآن مانتے ہیں بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر قرآن نہیں مانتے زین نہ تو ہم مزین کرتے ہیں تو ہم خوبصورت کرتے ہیں ان کے لیے اعمال ان کے برے اعمال یہ اللہ کی طرف سے بےمانوں کے لیے یہ سب سے بڑی آزمائش ہے اور یہ سب سے بڑی سزا ہے کہ جو بندہ آخرت نہیں مانتا قرآن نہیں مانتا ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کرنا ان کے برے اعمال ان کو اچھا دکھانا یہ انسان پر یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی آزمائش ہے اور یہ اس سب سے بڑا انتقام ہے یہ اللہ کی طرف سے ایسے بندوں کے لیے زین آمال کہ ہوتے اعمال برے ہیں لیکن وہی چیزیں وہ ان کے لیے خوشنما بنا دی جاتی ہیں اور وہ اسے اچھا سمجھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے انجام فہم یا امہون بس یہ لوگ ہیں یا مہون حیران اور پریشان آمحا اصل میں دل کے اندھے پن کو کہتے ہیں آمحا آمیہ آنکھوں کی ظاہری بینائی کے جانے کو آمیہ کہتے ہیں اور عامہ دل کے اندھے پن کو کہتے جب دل اندھا ہو جائے لیکن اس کا حاصل معنی مفسرین کرتے ہیں جب دل اندھا ہو جائے تو انسان حیران اور پریشان ہو جاتا ہے تو فہم یا امہون بس یہ لوگ ہیں حیران اور, حیران اور پریشان حیران اور پریشان ہیں اور یہ اصل میں یہ ان کے اسی یہ جی آخرت پر ایمان نہ لانے کی وجہ ہے یہ ان کی جزا ہے زین نہ لہم آما لہم اور یہ ختم قلب ہے اصل میں آخرت پر ایمان نہ لانا اور پھر انہیں برے اعمال وہ سجانا انہیں برے اعمال وہ خوشنما کر کے دکھانا یہ بالکل وہ ختم قلب کی کیفیت ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں اور پھر وہ حق کی طرف وہ نہیں آتے اولائک لہم سوء العذاب یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے برا عذاب ہے دنیا میں وهم اور یہ لوگ آخرت میں ہم اخسرون یہی گھاٹا پانے والے ہیں یہی تاوانی ہے دنیا میں بھی یہ تاوانی ہے لیکن دنیا میں چونکہ انہیں اپنا تاوان نظر نہیں آتا اور آخر میں ان کا جو گھاٹے پن کا سودا ہے تو وہ انہیں نظر آ جائے گا کیونکہ انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو لیا ہے قرآن کے مقابلے میں انہوں نے گمراہی کو لیا ہے اور انہوں نے بالکل دنیا ہی کو سب کچھ اپنا مقصد جو ہے وہ بنا لیا ہے کہ اب اس آیت میں تسلی ہے پیغمبر کو وہ ان نقل کہ یہ لوگ مثلاً اگر یہ ایمان نہیں لاتے یہ جو آخرت کے منکر ہیں بلکہ اے پیغمبر یہ تمہاری مخالفت کے درپے ہیں ان کی کوئی پرواہ نہ کرو بلکہ تم مطمئن رہو کہ یہ کلام قرآن جو تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے یہ بھیجا جا رہا ہے وہ رب وہ حکیم بھی ہے اور وہ علیم بھی ہے پیغمبر تسلی رکھو اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے ہر چیز سے باخبر ہے وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا ہر قدم پر تمہاری رہنمائی کرے گا اور تمہیں تمہارے منزل مقصود پر پہنچائے گا تو اے پیغمبر تسلی رکھیں وہ ان نلتلق القرآن ملدن حکیم علیم اور بے شک اے پیغمبر آپ لطلق ضرور بضرور دیا جاتا ہے آپ کو القرآن قرآن حکیم علیم اس حکمت والے ذات کی طرف سے اور علیم جاننے والے ذات کی طرف سے یہ قرآن آپ کو اس کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ جس کا ہر کام حکمت سے بڑا ہے اور جو ہر چیز کو خفیہ پوشیدہ ظاہر ہر چیز کو جانتا ہے تو اے پیغمبر آپ تسلی رکھیں قرآن سے اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں انکار کرتے ہیں کوئی پرواہ نہیں بلکہ آپ مطمئن رہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب یہ آپ کو دی گئی ہے یہ چھ آیات یہ بطور تمہید تھیں اور تمہید میں قرآن مجید کی ترغیب دی گئی اور اہل ایمان اہل قرآن کی صفات ذکر کی گئیں اور ان کے مقابلے میں جو منکرین کی صفات ہیں اور ان کی جزا ہے وہ ذکر کی گئی اور پھر آیت نمبر چھ میں تسلی ہے توسین اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو تلکا یات القرآن و کتاب مبین یہ آیتیں ہیں قرآن کی یعنی کتاب واضح کی یا وضاحت کرنے والی کی ہدن اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے اور منکرین کے لیے انظار ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جاری کرتے ہیں نماز کو وہ یتو نظک اور زکوٰۃ دیتے ہیں یہ یاد رکھیں یہ جگہ جگہ یہ بات ہم کرتے ہیں قرآن صرف ان دو عبادات کی تصریح کرتا ہے اقامت الصلاط اور ایتا الزکۃ مراد کل دین ہے کیونکہ یقینیم و یہ عبادت بدنی عبادت بدنی اس کی چوٹی پر سلات ہے اور ایتا اس زکات عبادت مالی اس کی چوٹی پر زکات ہے تو یاد رکھے عبادات مالیہ کرتے ہیں عبادات بدنیہ کرتے ہیں مطلب یہ کہ کل دین کرتے ہیں ایسا نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ بس ایمان والے صرف وہ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور باقی خیر خیریت ہے نہیں بلکہ کل دین کرتے ہیں اور یہ جو لوگ قرآن کے ساتھ ان کی وابستگی ہوتی ہے تو وہ اسی حقیقت کو جانتے ہیں ایسا نہیں کہ یہاں پہ صرف دو صفات کا تذکرہ ہے یہ الدین یقین و نسلات و یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جاری کرتے ہیں نماز کو اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور یہ لوگ آخرت پر یہی یقین کرتے ہیں ان اللذین لا یؤمنون نبلآخرہ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر زیم آمال تو ہم خوشنما کرتے ہیں خوبصورت بناتے ہیں ان کے لیے ان کے برے عمال اور وہ بھی اسے بڑے خوشنما دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے سورہ کحف میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا قُلْ حَلْ نُبِّهُكُمْ بِلْأَخْسَرِينَ عَعْمَالًا کیا میں تمہیں سب سے وہ تاوانی عمل والے کے بارے میں خبر دوں الَّذِينَ غَلَّ سَعْجُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا جن کی کوشش اور جن کا عمل وہ دنیا کی زندگی میں برباد ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں قرآن جگہ جگہ اور یہاں پہ یہ بھی ایک بات جو ہے وہ بتاتا چلوں زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ کبھی اللہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے کبھی ان کی طرف یہ نسبت کی جاتی ہے اور کبھی شیطان کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو ان میں کوئی آپس میں کیونکہ اصل فائل ہر چیز کا وہ تو اللہ ہے تو کبھی اللہ اپنی طرف اضافت کرتا ہے جیسے یہاں پہ اور کبھی ان کے ہاتھوں کی طرف نسبت کرتا ہے اور کبھی اس سبب کی طرف نسبت کرتا ہے شیطان کی طرف جیسے وہ زیم و شیطان و تو یہ ان میں آپس میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے زین تو ہم خوبصورت کرتے ہیں ان کے لیے وہ برے اعمال فہم یعمهون پس وہ حیران اور پریشان ہیں تو وہ حق کی طرف وہ نہیں آتے اولئک الذين لهم سوء العذاب یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے برا عذاب ہے دنیا میں اور یہ لوگ آخرت میں یہی تاوانی ہیں اور یہی گھاٹا پانے والے ہیں کیونکہ انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی لی ہے وان نک اور بے شک اپ اے پیغمبر لتقل القران ضرور بضرور آپ کو دیا جاتا ہے قران مل لدن حکیم علیم اس با حکمت ذات کی طرف سے کہ جس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے عالم اور جاننے والے ذات کی طرف سے واخر دعوانا ان واخرا رب العالمین